ان قریب ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ شاء اللہ میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے ماہ رمضان مبارک سے مل جائیں گے تجھ سدتے جان رمضان تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہےشوں کی مہول کا آئے گا لے کر پیام جم جاؤ مجرمو رمدان وہ غران ہے